اللہ حسین محمد محمد. تو چند السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تر اعتبار میں والی کہ درس, درس نمبر سات کوانے کا تنجو پہ کوشش بیت. دریں خداند عالم الصحمہ ذات و بارین ہوں اچا الحدان اللہ خداند عالم وسل اعتقاد چونکہ حضرت سے شاثاسل کہ وجب خدان اللہ واجب الوجود ہے جن خدا عالم ذات واجب الوجود ان جب کا خدان اعتقاد آپ واضمن واجبن اور جب دے مبارک بحث و اطفاع مچہ دینی کا کافی حد تک کو پہ بس بھی ضروری کروں وہ درنگ جو ہے ان شاء اللہ جو نہ مربوطیت پی سات سے خدا عالم خدا اللہ تعالیٰ دے ذات پہ خدا ان میں ہے شتقہ اللہ ان میں ہے شتقہ ذات پی نصفات ضروری ہے آپ واجب بسد کی خدا ج واجب ان خدا ان دالم سہ مزات پہ ہئی ان کا اتقاد یا واجب حی حی حیات زندگی مقابل پہ مطلب خدا ان دالم سہ مزات پہ با بارنو مدان دی واجبی ذات ہو ذات خود زندہ ذات خریزاد صاحب حیات اور دن صاحب مزادین کی خواہاں ہمیشہ سے زندہ پی اور ہمیشہ زندہ گھر پہ اور خیری عرب صاحب مزاد پر موتی تصور مت پھی اور ہر چیز لکڑی عرب صاحب مزاد پہ سے موت شہز اور کائناتی پہ تمام موجودات کنگاملہ خواہ انسان سے خواہاں باقی حیوانات ان سکھ نواتات ان سکھ جماعتات ان سکھ عرش لے کر سرا تک نمن سن جو نس کر من کائناتی سے منت یت پی چی گامل پی حیات پوکھات پہ پو برکت کے خواہ سمین یت پون گا ما زند پی ایون گا ما باقیت پی ان گا دوام اور شوادیت پی اور خری گدیا برکت ہے کہ جوں گا ماں موجود گٹ پی جوں گا ماں روشن نٹ پی ساٹ پی گنگا ہر چیز سے وجھوت اور دبام اور بقار یا آسام ذات پوکھری ذات پہ تو اور خواہاں دوں گا ماں آخری کا محتاج پی حل لمحہ محتاجی حل لہذ محتاج شد پہ بقار وجود اس طرح باقی ہر چیز محتاج ہر شے کھری بقا اور وجود اور دوام زندگی میں اللہ تعالیٰ دل صاح مزاد پہ محتاجت بھی اور ہر لمحہ وہ لحظہ محتاجت محتاج اس نے نہیں خدا سے ایک چیز خلق کیا فارغ ہو گیا اب وہ مشکل موجود ہے اس نے کناتی ہر شے ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ محتاجت محتاشت خود وجود سن بقاع سنگ خود دوا میں سن سمراج سنگ خواہاں ہمیشہ پر. سادہ مثال پہ تو خدا عالم رحمت نو کمرین بجلی بلپ سنگ مرتب بلب سنگ ماری لیکن یہاں پتہ پہ بجلی بالپ تارچ کی طریقہ اور مرکزی ہند سے کنکشن اور مرکز بھی مسلسل بجلی پیدا ہو مسلسل بجلی جو بیلاج روشنی او نوی ایمن لیکن بجلی اون من سم تین جی لسٹی مل گیس کبھی گان مسل مسلسل بجلی بار سیل پہ چار مین جو مسلم تھوڑا دے دے پن بجلی پن بجلی کہ نونی سو دے ان پل فو ان پولیس بجلی پہ اگر جی شروع بھی نہیں عمل کرو روک ہوئے بجلی پیدا ہو روک سو جگہ تمام تھوپ چلا ہوئے اللہ تعالیٰ ایک نسلسل کھلا بجلی تھوبی نیت پہ نو اگر لمحہ چی کہ ایک مرکز پہ بجلی بند ہو ایک مین جنریٹر پہ بجلی بند تھا نہ لہذت ہوئی بس یون تو کائنات ہر شے بقا اور وجود اور دوام استمرار خواہشہ خط پو ہر چیز عید پہ رونقوں گام اللہ تعالیٰ خلقیات فضل نہ رحمتِ کا عید صاحب حیات ان میں خواہاں بھی ذات صاحب حیات ان میں خلچی سے زندگی میں بھی ہر چیز زندگی کھل گیا ذات وسم ہائی پیمانہ بھائی خود زندہ ہے او کسی اپنی زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں وہ بھی ہی موجود ہے اور ہر شے کو عضو وجود موجود بادشاہ ہیں ہر شے کائنات کوئی بھی چیز معاشی ولہ اللہ علاوہ بے ہی موجود وہ خوری وجود کھوری کا حامل اللہ سے متبن جنگ عامل اللہ تعالیٰ ذات پر سے وجود شہز وسیعت پہ اللہ سے خون زندگی میں نیت میں نیت پر باقی اللہ جب چاہیں ہر شے سے کھلی حیات پر زندگی چھین سکتے ہیں اور کھیا زندگی خاموش میں پوری کائنات کی زندگی بھی چھین سکتے ہیں اور پوری کائنات نظام پر درہم برہم جنگین میں اور پوری کائنات بخار دوام پسند منشا و مرضی مطابق کھلی حیات برخواسی چشبون دی عقیدوں کی کائنات ہر چیز خدا الدعالم ذات پر ہمیشہ سے زندہ پہ ہمیشہ زندگی بادشاہین بھی خریدا کے ذات پر موتی مت پی اور ہر شی اللہ خدا جب چاہیں موت بن منگین عقید و اچپن سے حضرت شاست مطلب خدا الدعال ذات پاحبِ حیات ان اور ہر چیز حیات پر زندگی خریدا کہ ذاتی برکت ہے جس طرح جو ہے ہر شی اللہ خدا عالمی جس جی طرح تمام اجاد ہر چیز نے خدائی محتاش ہو باقی لسمین سے خدا ذات پر رحمت کری واسی محتاش پہ پھر زندگی اقسیت پن غرام موجود جی میں نے اللہ تعالیٰ پر جس جی طرح جب اللہ پہ ایک, ایک بٹن پٹ بند تھا بنے امبو مرکز میں ٹھوپا چوکو پوری کائنات پھر اللہ تعالیٰ سے کس لیے سے دے دے جسے جی دی کائنات پہ گامہ خمت بھر پاس خدا اللہ کلم ہین ملو سرد میک تم فن ہوئے می تم فنگ چکا پینا شیاں جو نہ اللہ سے برق کو سمندر کو جنگ گامہ اللہ سلم قیامت برپا بھی علیہ سے جن گامہ نابود بہتر آنکھ جپکنے میں ہم ان سب کو نابود کر سکتے ہیں سادہ مثال بھی ان بس جس طرح بجلی بٹن چاہیے وہ بند تھا ہمیں گاما ٹھوبا چوپو جو گا عمل زندگی اللہ خواہاں میں نہیں پی جم گا مل بقا اور تبام اور ثبوت اللہ مسلسل تھب نہیں پیت پر جن باقیت باقی پہ جس لمحہ اجر سے جن گامی حیاتِ بٹن بند گاما ختم ہو گیا خاموش ہو گیا تمام ہو تمام شد تو اللہ تعالیٰ بارین میں دے آقد و یا کائنات ہر شیل حیات اور پر زندگی من اور خوان زندگی سوچ ممن بن کو آکدوپیا واجب الوجود پر مربوطی گوپال ذات پر سوچ مامن بن خدا بے ذاتی ہی موجود اتن. خیر ہی. اللہ ہی دین ہر اے یہ ایک نظام چک سسٹم چکھتا بھائی تم اپنی زندگی اس طرح گزارے گا بیہوں شام خریدنا سلپو خیام جن تعمین دین کیا کوپن دین یا یہ نہیں بیٹی فیمین یا نیٹ بیہو سبھی مین یعنی میہو سبھی مین اور یا جگہ آگے خریدنا زندہ اور جگہ جگہ تمام انسان سے بھی یہی رہنمائی ہوا کہ وہی جو ہے آدمہ ہوا خلاق بس اور خری نسل تسلسل پر خدم کی تسلسل سے کنتی زندگی جوڑ جوڑے سے آگے چلتا رہے گا یا ہر شیئن خداثی نرمادہ خلاق وسیط قرآن نو اور ان کے تعلق سے جو ہے دنیا ہی ہر چیز سے کھلا خسل پاخل اور ایک سلسلہ جالی رہتا ہے پنجم غام الیات ملکھن پہ ابتدا حیات منکن پر, من پر اللہ حزاد زندگی ملکھن پہ اللہ پہ انجم غام اللہ وجود منکن پر اللہ حضاد اور اللہ, اللہ تعالیٰ فری کے ذات و حال زندگی و بے ہی موجود ہے خدا یہ ان وجود مٹمین خدا بے ذاتی ہی موجود تھے خدا یہ زندگی مٹمین خدا بذات ہی خدا زندگی حیات پہ خدا ذاتی خدا بذات موجود ہے بذات صاحب حیات ہے خدا تمام صفات گامل ذاتین خدا الصوصِ چیاں سے ممن بدا خدا کے چیاں سے محتاج مدبن کی بھائی سریک الو اللہ وحدین وزب اللہ حسم دونہ بھین خدا بینیاسہ محتاج متبن یا پھر آگ لم علیۃۃمی اللہ دونا سین تو ایک مثال خدا پھر خدا نسول <سؤال> مین نہ خوش قسپ من یعنی خدا وند عالم بقار دوا بخے اولاد ذریعہ خیر نسل زرقہ متبن پھر ذات و بھی ذاتی ہی موجود جدپن اور باقی بن اور ہمیشہ باقی خر اور یو دی میں موضوع جو ہے غرآم اللہ جی خدا عالم ذات زادت بے ذاتی ہی موجود بن پس کا ہر شیل حیات پہ کھری کر کے ذات پسمین بن ہر شیل زندگی کھری کر کے ذات من بن اور ہر شیلا خواہاں زندہ دُبن و حر لمحہ اللہ تعالی محتاج بن حر لحظہ اللہ تعالی ضرور اللہ خِ فضل الرحمت محتاج بن کوئی مشیت پہ محتاج پن خدا چاہیں تو ہر شی ہم باقی, باقی ہے خدا نہ چاہیں میں خلا موت ہوں گے تو خط ہوں گے یو پھر غتی دعا خ نینوں خدا الدعالم دے صفت و خدا صاحب حیاتِن خدا خوان ہمیشہ زندہ دکھا اور ہر چیز موت منخا نتو غتی دعا خُن سنگیا اورادی نوں اورادین خدا الدعال اسما الحسن سکھو یا مہی یا مہم مہی مانی زندگی مینکھا لے دسم ذات کو یا ہر چیز نے حیات شدے ہر چیز لندگی لکھن پہ عر گیا مزاد پہ خدا ہر چیز لا حیات منکن. ہر چیز لا زندگی ملکن کائنات ہر چیز زندگی بقا دوام اور جی زیب و زینت گامہ دے رانائی گاما. حسن و جمال گامہ ملخن پو خدا اندالم ذات پہ تو یامحی ہر چیز لا زندگی ملنی بادشاہ یامت اور ہر چیز موت بلمیشہ بادشاہ اور یاہیوں یا کا یوں میں مانا بساں یہ نے اے صاحب حیات لیدمہ ذات پر کی حیات پہ اِرزاتین چکیل زندگی من منجمین میں من یا ہمیشہ سکت پر اور ہمیشہ خط پن عر غیر غذات پر لیا فنا میں کائنات ہر شعری لاتو ہر شعل فنہ عر غیر ذات پر, پر. من من بکاس ہے یہاں من لیکن ہر چیز اور ہر غیر غذات پہ بے ذاتی ہی صاحب حیاتین یا نہ سوسی زندگی منفمن اور نہ یا سکھا زندگی منمن و محتاج مل پین اور یہ خدا صاحب حیات بے ذاتی ہی صاحب حیاتِن قیومان سے کائنات ہر شے یہ بقا اور دبا من استورات پر خدا نسواب سرپین خدا اندالم صاحم زاد پو سے ہر شے باقی عصریت پن باقیت بن ہر شے نُقا یہ اسباب خدا خواہاں تاثیر پن خواہ تاثیت پن اور جب تک خواہاں چاہیں کھو خو باقی ہے کھلا دوا ہے کھلا ثبوت ہے کھو ہمیشہ ہے جب چاہیں کھو کاغذات پو سے ہر شی لفحنہ میں تو کائنات ہر شے بقا و دوام موجود کائنات ہر شے جس طرح کھو تخلیقی نلدن چھپیں خدا محتاج پر تو یا پھر جگہ خو بقا اور دوام خوندہ خط پہ صحم اللہ <سؤال> تعالیٰ یہ صحیح محتاج ہے اور حل لمحہ محتاج ہے ہر لہٰذا محتاش ہے ایک لمحے چیم پل بر کے لیے کوئی کائنات کی کوئی چیز کوئی حیات کی نوں کو دوام اور بقا نوں بے نیاسمت پہ جس طرح جی سا بلا مسلسل مسلسل کوئی دیر نہیں لگتا تو میں جو نتوشون خدا عدالم ذات و لنہ حیات کا اناعت ہر شے مسلسل تھو ہند پن تھو فری خری فضل و رحمت کا اور یہ تھو نیتمان پوغامہ ہر شے موجود ہے بن اندہ خدا اندعم کے مزات پارین وغیرہ ہائی کا اعتقاد پاجب یعنی خدا جو ہے ہئی بات خود زندہ رہنے والا یعنی صاحب حیات ہونا یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا اس کی ذات کے لیے موت کا تصور ممکن نہیں لیکن وہ ہر چیز کو موت دیتی ہے اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے زندگی اسی باورکت ذات کے ذات کے توسط سے ہے کائناتی قیوم کائنات ہر کے وجود اور بقا کو اللہ تعالیٰ ذات سے وابستہ ہے مناتی عورت یا مہی یا ممت یا حی یا قیوم ہندی ہوئی جی خدا العالمی حیات پر مربوط اسما الحسن تو میں پہ اور شری قلعہ خدا عالمی ذات پر شکفر اشپین خان گاہ شری چمت لاہ الم الک جت پوری کائناتی بادشاہ تو صرف خودیت پر ذات کو صرف بادشاہ حقہ بادشاہ مختصر دینا ہر چیز زندگی خوان حیات مل بادشاہ یہ ہوئی ہر چیز حیات پہ زندگی ویومیت اور ہر چیز لا موت پسند پسند یوں ہی ومیت ہر چیز لہیات میں تو ہر چیز کو زندگی دیتا ہے و یمی تو ہر چیز کو موت دیتا ہے لیکن کھری کا زین وم خدا علم اللہ ذات پر دین ذات چین کی خواہ ہمیشہ زندیت پی اور خیر وغیرہ پر موتی تسورمیت پہ خرگذات پر موتی ترمیت پی بیل خیر اور کائنات ہر چیز خیر اور بلائی دوا میں ثبوت گاؤں مکھری گھر کے لابے پہ سولچی بلائی دھن چکے ذیر بخشیا گذات پہ سولچی شہزے بیا چی کم کی شہزے بیاہ دکڑ گھر کے لابے تمام خیرات اسی اللہ کے دست قدرت میں ہیں تو خدا اندال میں دی صفات پہ کہ خدا ہے ان انصاف حیات ان دفکی غاتی دعا خون یا دعائیں سایہ اور مختلف دعا دعا خنون آیت القرسن و اللہ تعالیٰ خان کے سلب اللہ لا الہ الا اول حقیوم چل بل بخری صاحب ذات المت خری اغ صاحب حیات اول حص صاحب حیاتن باتی موجود زچین سوچ خان زندگی ممن بھی زاچین اور قیوم اور کائنات ہر شیئر بقا اور دوام اور ثبوت و کھری غرک ذات تو خدا الدعال ذاتو ازل ازل پی پہ آباد تاغیر پہ ذات السرمدی یل وجود زمین یعنی خریا گزاد پر لفانہ تصور ذات چین کائنات ہر شی الفانہ خوان خریا گزاد پر لفانہ بن میں بن خرقیہ غذات پر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا خلصوص حیات ممن بن ون جی خدا عالم جی صفت حبین فلال مومن دعائے جوشین کبیر دی مبارک دوا پوی لمی نظر کا ساما پیامر پی کا جیسا روایتیں علمی روایتیں پن جنگ خاندہ موقع کا بہن درے تو جنگ خاندہ ساما پہ سے کا اور گخبی کا پورا اتنے اتنے ٹانٹا طوفان چس اسی وجہ سے کیا پورا خواہاں خیمون گا گاماس گا پورے گانے گاتھن چس خواہ اور جب جگاخوں میں پورا میدان پر پو اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور ہو گیا متن اطرافینہ داچوراخو پیامبان صاف المحاث یافی بال دعائی برکت کا خدا اندالم سے عثمان کلب تعمہ پیام الرخی الحمہ داپین طاع جوسین کبی نو پیراگرافیت جونہیں پیراگراف نمبر اکتالیس کو اور جو ہر پیرا پیراگراف ہندو خدا اندالم دس دس اسماع الحصنہ اطمین کل ایک ہزار اسماعل حوصلہ اِس کل سو تو خدا دید سو ایک ہزار اسماع الحسنہ جو دعا جوش نے ناجو پی اور انتہائی مصنف دعا نے تو خدا اندالم خرید ذات اللہ جیوری نظر صحمت عماری کا نازل صوفی دعاک الزبی علم حدیث نیر تو دی دعا پیسے خدا میں حیات واریوں نے بڑا خوبصورت عبارت کیوں سے دو محسوس تجمہ خدا ہے اور چنگی جو بہت ایمان افروشت جس خدا عالم خری ذات گزات ان کا ناخری گرگزات پر سے خری معی وسپت بن خدا خری حیات پہ خوان معافی نژاد چینی حیات پہ چیپ پھ اندرے اندر جنگ نو خدا اللہ دعا بن کا سلم حن قبل کل حین لیدین دن اسما صاحب حیات ذات چی کی کائنات ہر صاحب حیات دن بھی نیت پی بادشاہ یعنی خدا پر دن پی نو کوئی صاف حیات میں پا کہ موجود میں پا کہ چیز سے لہفا اصلاً موجود کا مت پا زندگی تو چھوڑو ہو تو پھر ہر صاحب حیات پتِ دن بھی نو صاحب حیات میں زندہ پر دے بادشاہ پو یا حکل <سؤال> حج دے صاہ بادشاہ پو کہ ہر چیز لفانہ سے ہوئے باوجود سم خرید کو زندہ بادشاہ ہر چیز نابود سے ہوئے باوجود خریداد ہمیشہ باقی کھر پی بادشاہ یا ہائی الرزی لے سکا مز ش لے سکا مز ہائی دے حیات بادشاہ کہ جی حیات پہ نسوخ حیات گا چیز چیل خومی پائے پہ نہیں چنوا ایک عمل حیات پہ خدا خواہ میں مین بھت پی اور خدا یہ ذات پر حیات پہ سو سے من معام بھید ایک عامی حیات وصول جاسک زندگی رسولہ چند لمحہ زندگی میں خدا سے سولہ چند ہفتہ زندگی میں نیت موجد رسول الو خاک زندگی میں نیت صولا السخاک زندگی میں لیکن خدا نالمی ذات پہ ازل سے زندہ پر اور ابد تک زندہ کھڑ پات پہ دوپرے کے سلم خدا حیات پہ نُ جیسے گا چیچا حیات پہ شبی مل پہ یا حجی لا لے سیو شاہ لا حیون شار رک حیات بادشاہ کہ لے سیو شارک ہو حن خِ حیات پہ نُ گا یا صاحب حیات شریک مل پات پہ خوب ذاتی ہی صاحب حیاتن میں یوں سو خ حیات پہ شریک میں بھی خواہاں بے ذاتی حیات صاحب حیاتن میں باقی ہر شے حیات پی خوش ذات پہ شریکت پی, پی خواہان سے ہر شیل حیات مین نے پی خوشی ممین نے خوشگو ذات پہ خوش سے رحمت پہ ہٹائے نہ ہر شے اسی لمحے میں نابوط ہوئے اسی لمحے میں خوش خاموش ہوئے خوش زندگی ختم ہوئے یاہ الدی اللہ یاہ تاج الحین لہ دین صحما ذات بادشاہ دین صاحب حیات بادشاہ دین صاحب زندگی بادشاہ کی یا گاہ صاحب حیات کی محتاج مت پہ بادشاہیں یہ تمام صاحب حیات گاہ ماہ زندہ دکھ پہن کا محتاج لیکن عری گھر کی ذات پر زندہ شافی یا یا عری حیات پہ نوعری کا مغلان سے اور بے ہی یا مص حیات میں اور سے کے خاصا گا زاویہ کا محتاج میں پھی گا صورت گا شکل <سؤال> کے محتاج میں ایک ذرت کی نیری یا غذات پہ عری حیات پہ نشر کا محتاج میں یا یاہی الہ جند دے صاحب حیات بادشاہ یمیت کل کلحین اے تمام صاحب حیات موجودہ غام موت بنوی بادشاہ اور یہ یانگ ل موتی تصور مت بادشاہ یا حل لہما لہ دے صاحب حیات بادشاہ یر ذق الحین اے تمام حیات صاحب حیات موجودات غامل یاگ رض شاہ اور رض شاہ جب زرک خون غام الیات من اربن اور یانگ لگاد محتاج میں پیر بن یا حین لِ صاحب حیات بادشاہ لم ی رش لیات من حین یاگ سر حیات پہ ہری زندگی سوئن خاص ماشوبن سن یا ارس محیوں بن ہر شیل حیات پہ یامن من اور ار حیات پہ سن سا یا ارس محیوں بن ار حیات پہ عر ذاتین یا بات موجود بین. یا اضل سے موجود بین. یا ابد تک موجود یعنی نوت تصور سے آگے یا لے دے صاحب حیات بادشاہ یو موتا یاگ سے مردوں گا میگ زندہ بے اللہ خیام اللہ تمام موتا ان زندگی بند دنیا سے محتاط گا میں سبزی چیز موسیقی لیکن بہ لمارش میں ہر جگہ لا حیات ہوت ہر جگہ سر سب و سادیوں سر سب و شادا سادی حیات ہوت میندوکل حیات ہوت سال حیات ہوت گام میں سر سب تام سے خوبصورت منظر جی دوسرے والوں واضح تھل پھول میں پہچان تھوں میں تو جی سب شیز پہ بالجو لیا زندگی میں ذات پہ تو پھر یا ہی الجی یو ہی المحتا لے دے صاحب حیات بادشاہ کے یہاں سے ہر مردہ چیز کو لے حیات بند بادشاہ یا حو یا قیوم لے صاحب حیات بادشاہ ہمیشہ سے اور ازل سے ابد تک زندہ گھر بادشاہ ل ذات یاں صاحب حیات عل بادشاہ سی نے زندگی اس قسم کی کیوں بھی سو سیا شہزم وسپی اور ایر حیات پہ یا بینیا سے اتنے بادشاہ یا قیوم اور کائناتی ہر شے بقا اور دوام اور اس عمرات پہ ہری حیاتی برکت گیت پہ یانکھو باقی یا سید پنکھوں باقی بن اللہ تعالیٰ خدوسن تو ولا نو یہاں دن الحمد صاحب حیات بادشاہ تنہ یانگ دن عین مت تو آصو اور بلکہ ذات پر دن صاحب حیاتن انسان کن گھنٹوں سو جاتے ہیں اور لیکن یہ انسان لیکن یہ عیدا غذا مزات پر کے ایک لمحے کے لیے عیدا غذات نہ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے ایک لمحہ چیز عید غذات والا دم فہمت اور اہنگیتا میں ایرگا غذات وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا ہمیشہ باقی اور ہمیشہ باقی خرپت میں بادشاہ ہر چیز سے پہلے موجود پہ اور ہر چیز ذل باقی میں بادشاہ اللہ تا خدو سنت والوں مسایہ السلامی واقعات کو خدا عالم ذات پہ ہاتھ مسا سے خداً عالم سے مشاء اللہ پین چرا گئی چنگی نوتاس نہ کھڑا رکھا آ, یا مسا یہاں دین چھ رہے یہاں سے مسا دون دون دون دون دور دے نیا پہانک انگیت پہل پہنے اچانک لگ چارہ کے بازو سے چرا پسان خدا خطاب کو سمجھو یہاں سے یا للطم پھنگ چراغ دیس سو چرا شخص نے سن حبود سن زرا ذریعہ تبدیل سن یوں یہ کائنات پھسن یونسات پر لنگیتھو ننگیزات پر للطم پھسون پوری کائنات تباہ ہو برباد بات پہن اسے لمحے نو چونکہ پوری کائنات ہر لمحہ خدا اللہ بقا اور دوام اور ثبوت اور استمرات خدا میں رحمتِ کا جس طرح دی پر دوبار مرکزی نے مسلسل کھولا روشنی تھو اِن دکھ بو ن چوکوندیت باری اور یہ جی لمحے مرکزی نہ لائٹ بٹن بند ہوگا گاؤں پورا شہر پٹھوبا نہ چوکھو پوری کائنات لکھنم اللہ حیات مسلسل تھو ان دکے بقا اور دوا مسلسل کھولا دوی اسباب کو مسلسل فراہم دے اور ایک لمحے کے لکھداندعلمرولانا جس چیز کو روک سونا کائنات پورا خاموش کائنات پورا تمام اور تھب کچھ ندو پھر خدان دال میں ذات پہ جیسے قسلم خدا دالم ذات پہ سارے حیات اندے اعتقاد یا پاجب ان دعائے جوشن کبھی دوش اللہ خدل میں ہے کا لیکن سہن آشبہ یہاں سہمن اساندہ ہر اے بی سے زنہ ہر نقد سے زنہ ہر کمزوری سے زنہ ہر ذوف سے یہاں سہمنگ سیکھا محتاج بھی سہمن ساندہ کائنات ہر گاہ چیز یہ سنگ محتاج بے نیاز ملاق بادشاہ لا اللہ خلصنا من النار خدای آئی آئی اللہ انتمت الغوس الغوس خدا فریات اور چھٹکارہ شد نجا شذب زر شارۂ جوشن کبیری پیراگراف نمبر ایک تا اکہتر پین مبارک الماۃ الخدان دالم حیات بار اللہ تعالیٰ حیات خدا صاحب حیات اندر خدا ازل سے ابد تک خت پنجربو خدا خِ حیات پنسی کا محتاج مت پن اور کائنات ہر شے خود زندہ دب بن خدای کا ہمیشہ محتاج محتاط پن ایک لمحے کے لح خدا نے بے نیاز مت پنجر دیا قدو یا پنان واجبن تو یہ گنگا ضوابط پرور دگا دیں یری غام اللہ عرم سو سے اری غذات پہ حقیقی ایمان کے امت بن اور سچا مومن مول ساد خدا گے غام اللہ توفی صدیٰ عامن رم اللہ